کر کربلا ہے کہ خوفے پسند نہیں دنیا کی چاہ بو three years <laughs> بلا ہے شہادت تراستا ری ایک صدا ہے صدا کا کمار کا میزے ہم سر وے فلا سے رن سی شی کت سیج دے کی کتی یہی دیک انتہ سب رو رضائے حضرت اوگ کی ادا ایسا کا موجود سج دے ری سائے کت دے رم سائے کتھا پھر پانی کی بری ہے غلامی حسین کی روح روحِ کربلا ہے یہی روحِ بندگی سکھتل میں زندگی ہے شہادی سے بسل میں زندگی ہے فیسائے بتا سج دے بلائے بتا ہم ہیں حسین والے ہماری بلا جاری ہمارے دن سے شہادت کا سلسلہ امری کی کائیں کوئی طالبان ہو ہومری کی کائیں کوئی طالبان ہو چلیں گے سر یزید یزید کر سدا حسین کیس گھر ہے بے قرار چولہے سے خود گرانا ادائے امنگ ہے جانو تڑپ رہی ہے سکی سوج جنگ ہے خطا فری سجائے بتایا فری اسے رنگائے پتا گور ہونے رات بن میں سکینہ کی بے بسی داشیں ہے سر بری ہر ایک جا ہے تیرگی دحشت میں بھی قرار سکینہ آ گیا دہشت میں بھی قرار ترا آ گیا آئی صدا جو لاش سے دل پتا دل دے سارے پتا ہاتھوں میں تیغ اپنے اٹھائے ہوئے چلو پھر امتحان صبر ہے حمل بڑھے چلو جس سے سایہ می سد بھی مجھ سے سایہ ہے ہمارے اس پر they did.